بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون پر اس سے پہلے بھی میں کئی لیکچرز میں آپ سے مخاطب ہو چکا ہوں اور سرور منیر راؤ آج پھر اسی مضمون کے حوالے سے رپورٹنگ پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہیں نیوز رپورٹنگ کے حوالے سے اب تک ہم نے دو سپیسیفک لیکچرز پڑھے ہیں جن میں میں نے آپ کو نیوز رپورٹنگ کی تعریف اس کی فارمز کلاسیفیکیشنز ڈسٹنگوش کریکٹرسٹکس یعنی امتیازی وصف اور دوسرے پہلووں پر گفتگو کی ہے ڈوز اینڈ ڈونٹ پر بھی بات ہوئی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کس قسم کی زبان تحریر میں استعمال کرنی چاہیے اور جب ٹیلی ویژن سکرین کے سامنے ہوں تو آپ کا طرز تخاتب کیا ہو آپ کو الفاظ کس طرح ادا کرنے چاہیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آج میں رپورٹنگ اسٹائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جنرل رپورٹنگ اور فری لانس رپورٹنگ کے درمیان جو فرق ہے وہ بتانا چاہتا ہوں اور اگر آج کے لیکچر میں وقت ہوا تو ہم بیٹ رپورٹنگ پر بھی بات کریں گے ورنہ بیٹ رپورٹنگ پر ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے آپ نے ایک شیر تو سنا ہوگا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی علامہ اقبال نے بھی ایک اور شیر میں کہا ہے کہ کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے اشعار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ یہ دونوں شیر آپ کو مستقبل کی نوید دیتے ہیں کہ آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کل وہ چیزیں کیا رخ اختیار کریں گی جس زمانے میں حضرت علامہ محمد اقبال نے ان اشار کو کہا اس وقت پاکستان کا قیام وجود میں نہ آیا تھا اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کل وہ کیا رخ اختیار کرے گا کل کی آنے والی نسلیں کس انداز میں ان چیزوں کو استعمال کریں گی یہ وہ پہلو ہیں جن کا اظہار مستقبل کی بصیرت یا وین سے ہوتا ہے اسی طرح صحافت اور رپورٹنگ کا عمل تو پہلے دن سے جب سے یہ کائنات وجود میں آئی یہ دنیا سامنے آئی یقیناً چل رہا ہے کیونکہ انسان نے دوسرے انسان سے جب ابلاغ شروع کیا بات چیت شروع کی تو جرنلزم کی پہلے دن بنیاد اسی میں رکھ دی گئی جب آپ کسی سے کوئی ابلاغ کرتے ہیں یہی صحافت کی بنیاد ہے اور اسی ابلاغی عمل نے آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کی امپلیمنٹیشن شروع کی اور آج کے دور میں جرنلزم صحافت یا رپورٹنگ ایک روایتی طریقہ کار نہیں رہا آج رپورٹنگ میں وہ ہائی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے جس کا تصور چند ڈیکیڈ پہلے یا بیس سال پہلے تھا ہی نہیں بلکہ دس سال پہلے بھی ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں تھی جتنی اب ہے جس زمانے میں ٹیلی ویژن سامنے آیا اس وقت کنونشنل میتھڈس تھے چابی سے کیمرا چلتا تھا نیگیٹو فلم ہوتی تھی اس کی پروسیسنگ الگ ہوتی تھی پرفوریٹ ٹیپ پر ساؤنڈ فلم کی ایڈیٹنگ الگ ہوتی تھی اور پھر اس کو جوڑ کر تصویر اور آواز کو ملا کر فلم چلائی جاتی تھی اور آج کیا دور ہے اسی لمحے انسٹنٹلی ایک رپورٹر دنیا کے کسی حصے میں کھڑا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سیٹ لائٹ پر وہ میسج اس تیزی سے بیم کرتا ہے کہ اسی لمحے ان فرکشن آف سیکنڈس آپ کو وہ ایکٹ وہ واقعہ یا وہ شخصیت نظر آ جاتی ہے آپ گھر کے ڈرائنگ روم میں ہوں آپ بیڈ روم میں ہوں آپ کار میں سفر کر رہے ہوں یا آپ کسی جگہ بیٹھے ہوں آپ سوئچ آن کریں انسٹینٹلی یو ول گیدر اے بنڈل انفارمیشن تو آج رپورٹنگ کی ٹیکنیکس کی تبدیلی آ گئی ہے اور اس تبدیلی کے نتیجے میں رپورٹنگ اسٹائل پر بھی گفتگو ہونے لگی ہے کہ اگر آپ اخبار کے لیے رپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کا سٹائل کیا ہونا چاہیے اگر آپ ریڈیو کے لیے رپورٹ کر رہے ہیں آپ کا سٹائل کیا ہونا چاہیے باڈی لینگویج کس کو کہتے ہیں جسم یا ہاتھوں کی حرکت بھی رپورٹنگ کا ایک حصہ بن گئی ہے آپ کا لباس بھی رپورٹنگ سے کمنسریٹ کرے جس موضوع پر آپ گفتگو کر رہے ہیں جس ماحول میں آپ ہیں اس سے آپ کا لباس بھی ملتا جلتا ہو آپ کے ادائیگی کا انداز کیا ہے آپ کے چلنے پھرنے کا ڈھب کیا ہے آپ کا انٹرویو لینے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کی تحریر میں کیا سٹائل ہے آپ کی کیا انفرادیت ہے تو اسٹائل کی اہمیت بھی وقت کے ساتھ ساتھ کافی اہم ہو گئی ہے اب محض خبر نشر کر دینا خبر بنا لینا ہی مہارت تصور نہیں کی جاتی بلکہ خبر لکھنے کا انداز خبر بیان کرنے کا انداز براڈکاسٹ کرنے کا انداز سبھی میں ندرت پائی جاتی ہے انفرادیت پائی جاتی ہے یونیکنس پائی جاتی ہے اس لیے رپورٹنگ میں بھی سٹائل کے حوالے سے بھی گفتگو کی جانے لگی ہے کہ اس رپورٹر کا اسٹائل بہت اچھا ہے اس نیوز کاسٹر کے خبریں پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے یہ رپورٹر جب انٹرویو کرتا ہے تو کمال کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے یا یہ رپورٹر اس کو تو رپورٹنگ آتی نہیں پتہ نہیں کس نے اس کو رپورٹر بنا دیا یا یہ شخص دیکھو یار ہی از رول ماڈل اس کو فالو کرو تو یہ جو سٹائل ہے اس نے مختلف ایریاز میں اپنا مقام بنایا ہے ماڈلنگ بھی ایک سٹائل ہے لباس کا فیشن بھی ایک سٹائل ہے اسی طرح جرنلزم میں رپورٹنگ کے اسٹائل پر بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں آپ انٹرنیٹ پر جائیں آپ کو بہت ہی حیران کن معلومات حاصل ہوں گی اور یہ جو حیران کن معلومات ہیں یہی آپ کے سبجیکٹ کا آج کا حصہ ہیں میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے اس کے علاوہ آپ رپورٹنگ سٹائلز پر جو میٹیریل آپ کی لائبریری میں اویلیبل ہے آپ اس کو بھی پڑھیے اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے گا ویب سائٹس پہ جائیے گا رپورٹنگ سٹائل پر آپ کو کافی میٹیریل ملے گا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو سمجھنا چاہیے تو آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ آئیں گی اور پھر آپ ایک کمپیریٹو اسٹڈی کریں گے اور اس کمپیریٹو سٹڈی کے نتیجے میں آپ رپورٹنگ اسٹائل اپنا فیوچر میں بنا سکتے ہیں بٹ ڈونٹ کاپی یعنی آپ کسی دوسرے رپورٹر کے اسٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں آپ کے اندر جتنی انڈیویجولیٹی آپ کے اندر جتنی انفرادیت اور آپ کی جتنی میموریبل لک ہوگی وہی آپ کا ریل اسٹائل ہوگا اور رپورٹنگ سٹائل میں بہت سے فارمولے اپلائی ہوتے ہیں اور اس سٹائل کے جو فارمولے ہیں یا جو پوائنٹس ایسے ہیں جن پر اگر آپ توجہ دیں پونڈر کریں سوچیں مینٹل پروسیسنگ کریں تو آپ کو بہت سے سٹائل سامنے آئیں گے ان سٹائلز میں سے آپ اپنا ایک نیا اسٹائل سامنے لا سکتے ہیں لیکن اسٹائل کی بنیاد آپ کی علمیت آپ کی تحقیق اور آپ کے طرز تحریر کی بنیاد پر بنے گا اور اس سٹائل کے لیے کیا چیزیں آج کے دور میں رپورٹر کے لیے ضروری ہیں یہ سٹائل کس کو کہتے ہیں اور یہ کیسے بنتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ ان کو ذہن نشین کر لیجئے سٹائل از اے پرٹیکولر وے آف پٹنگ ورڈس اینڈ مارکس آف پنکچویشن ٹوگیدر تحریر کا جو سٹائل آپ کا ہوتا ہے وہ الفاظ کی بندش آپ نے کیا کی ہے ایک سٹائل یہ ہے پھر پنکچویشن آپ نے ان سب کو ایک کے ساتھ کس طرح مربوط کیا یا جوڑا ہے آپ نے الفاظ کو فکروں میں کیسے پرویا ہے وہی جو بنت ہے آپ کی الفاظ تو بکھرے پڑے ہیں الف سے یہ تک ابجد سے بڑی یہ تک سب ہی حروف موجود ہیں دنیا میں لیکن آپ ایک حرف ادھر سے اٹھاتے ہیں ایک ادھر سے اٹھاتے ہیں اور ہر لفظ اور ہر حرف کا ایک میسج ہے ان حروف سے جو آپ الفاظ بناتے ہیں اور ان الفاظ کو جب آپ ترتیب دیتے ہیں تو فکرا بن جاتا ہے آپ کو جتنے الفاظ کے معنی یا اس کے زو معنی یا ملٹی میننگز کا پتا ہے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیفیت کے اظہار میں کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں آپ اگر انویسٹیگیٹیو فکرا لکھنا چاہتے ہیں تو کون سے الفاظ تجسس پیدا کریں گے آپ اگر سنسنی پھیلانا چاہتے ہیں تو کون سا سائن اف انٹروگیشن ڈالیں گے یا سائن اف ایکسکلینیشن ڈالیں گے فکرہ استفامیہ ہوگا کیا ہوگا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور ان الفاظ کی ترتیب کیا دینی ہے کون سا لفظ پہلے آنا ہے کیا آپ نے غیر ضروری الفاظ استعمال کرنے ہیں یا آپ نے ریکوائرڈ ورڈ ہی ڈالنے ہیں اکانومی آف ورڈ کرنی ہے یا آپ اپنا روب اور اپنی علمیت اس فکرے میں جھاڑنا چاہتے ہیں یہ آپ پر ہے تو جس طرح کا اسٹائل آپ اختیار کرتے ہیں وہی آپ کی پہچان بن جاتا ہے تو آپ کی جو الفاظ کی پنکچویشن ہے انداز تحریر ہے وہی آپ کا سٹائل ہے نیوز اسٹائل اے کریٹو اسٹائل آر ایزی جب آپ کوئی خبر لکھتے ہیں یا کسی خبر کو آپ بیان کرتے ہیں یا ٹیلی ویژن پر آپ رپورٹ پیش کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاؤ کریٹو یو آپ آسان الفاظ استعمال کر رہے ہیں مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ کا سٹائل تخلیقی ہے یا نہیں ہے یا آپ روایتی انداز اختیار کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو نئی طرح نئی طرز دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی رپورٹنگ سٹائل کا ایک حصہ ہے اور جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ تحریر اپنی مسلسل لکھتے جاتے ہیں اور مسلسل آپ ٹیلی ویژن پر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو آپ کی وہ سٹائل ایک پہچان بن جاتا ہے جس طرح اگر آپ اخبار میں کوئی کالم پڑھ رہے ہوں کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہوں کوئی خبر کسی رپورٹر کی پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اسٹائل انویسٹیگیٹو ہے اس کا سٹائل ڈسکرپٹو ہے اس کا سٹائل سنسنی خیزی پھیلانا ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کے سٹائل کو ترتیب دیتی ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جن کے لیے خبریں لکھ رہے ہیں یا جن کو خبریں سنا رہے ہیں ان کو کتنی ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے تو لوگ پھر طے کرتے ہیں کہ یہ جو بات کہتا ہے مجھے سمجھ آ جاتی ہے لیکن یہ رپورٹر جو بات کرتا ہے اس کے الفاظ اتنے مشکل ہیں کہ مجھے ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے تو آپ کا اسٹائل ڈیفیکلٹ ہے آپ کا اسٹائل ایزی ہے آپ کا اسٹائل کمونیٹو ہے آپ کا اسٹائل کریٹو ہے آپ کا اسٹائل سمپل ہے آپ کا اسٹائل ڈیفیکلٹ ہے تو یہ اس کے ساتھ آتا ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں رائٹنگ ہیبٹ دی یوز آف سرٹن ٹرمس سرٹن رولس اینڈ آپ کے رائٹنگ اسٹائل سے اس چیز کا بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے روایتی اور کتنے ماڈرن اپروچ رکھتے ہیں آپ جو محاورے استعمال کرتے ہیں سپوز ایک خبر ہے آپ کہتے ہیں کہ جی ہی واج بیٹنگ اباؤٹ دا بش بش جھاڑی کو کہتے ہیں اور یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کھل کے بات بیان نہیں کرتے ادھر ادھر کی بات بیان کرتے ہیں جیسے جھاڑی کے پیچھے کوئی چیز چھپ جاتی ہے سامنے نہیں آتی تو اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے تو آپ کے خبر کے اسٹائل سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ واضح طور پر بتا رہے ہیں یا آپ الجھن میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں یا لوگوں کو ایک ایسے مہمے میں ڈال دیا ہے خبر اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ اصل بات آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کی جتنی اسٹڈی ہے اسی حوالے سے ریفرنسز آپ خبر میں کوٹ کرتے ہیں اس معاملے پر جس کے متعلق یا جس واقع کے یا جس شخصیت کے متعلق آپ خبر دے رہے ہیں آپ کی علمیت کتنی ہے وہ بھی اس خبر کے اسٹائل سے جھلک آ جاتی ہے اے پرسن رائٹس ود اسٹائل از ون ہو تھکس پاورفلی جو شخص اسٹائل سے لکھتا ہے اس کے پاس ایک قوت ہوتی ہے ایک طاقت ہوتی ہے ایک ایکسپریشن کی پاور ہوتی ہے اور پاور آف ایکسپریشن اسی کے پاس ہوتی ہے جس کو الفاظ کے استعمال کرنے کا ڈھب آتا ہو دھنگ آتا ہو تو وہی شخص اچھی رپورٹنگ کر سکتا ہے جس کو الفاظ کے تمام پس منظر کا پتا ہو اس کی اوریجن کا پتا ہو اس لیے اگر آپ اسٹائلش رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ جن الفاظ کو استعمال کرتے ہیں ان کے میننگز ڈکشنری سے دیکھیں ان کے میننگز ریفرنس بکس سے دیکھیں ان کی تفصیلات آپ انسائکلوپیڈیا سے دیکھیں یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھیں گے یہ الٹیمیٹلی آپ کے سٹائل کا حصہ بنے گی فار اسٹائل اے اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کے اسٹائل کی ایک پہچان یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو کس آرڈر میں دیا ہے اہم چیزوں کو آپ پورا وقت دیتے ہیں کہ نہیں اہم چیزوں کو آپ نمایاں طور پر اوپر لاتے ہیں کہ نہیں انٹرو میں آپ نے ساری چیزیں بتا دی یا کچھ چیزیں آپ نے نیچے کے لیے روک رکھی اور انٹرو کے فوراً بعد آپ جو نقطہ بیان کر رہے ہیں کیا وہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کو آپ انٹرو کے فوراً بعد لائیں یا آپ غیر ضروری چیز کو اوپر لے آئے ہیں اور اہم چیز نیچے لے گئے ہیں تو اگر آپ ان آرڈر رپورٹنگ نہیں کریں گے ان آرڈر تحریر نہیں کریں گے تب بھی آپ کے سٹائل کو کہا جائے گا کہ اس کے اسٹائل میں آرڈرلی اپروچ نہیں ہے اس کو چیزوں کی اہمیت کا احساس نہیں ہے رائٹنگ ود سٹائل آلسو انوالوز آرگنائزیشن اگر آپ اسٹائلش رپورٹر ہیں اور آپ اپنا سٹائل نمایاں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی تحریر میں ایک نظم و ضبط اور ترتیب ہوگی اور ترتیب جس طرح میں نے آرڈرلی بتایا اس کے ساتھ ساتھ ارگنائزیشن بھی ہے آرڈرلی چیز کو ارگنائز کیے بغیر آپ آرڈرلی بنا ہی نہیں سکتے کہ کس نے پہلے آنا ہے کس نے بعد میں آنا ہے جس طرح زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے اس طرح تحریر میں بھی نظم و ضبط ہے پیراگراف کتنا بڑا بننا ہے ایک پیراگراف میں ایک نقطے کو واضح کرنا ہے یا ایک پیراگراف میں آپ نے دو یا تین پوائنٹس نئے ڈالنے ہیں اٹ از اپ ٹو یو کچھ ریپورٹرز کا سٹائل ہے کہ وہ ایک پیراگراف میں دو یا تین اہم باتیں کہہ دیتے ہیں ایک رپورٹر کا سٹائل ہوتا ہے کہ پورے پیراگراف میں چاہے تین لائنیں ہوں یا پانچ لائنیں ہوں وہ ایک ہی پوائنٹ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے پوائنٹ کے لیے وہ دوسرا پیراگراف استعمال کرتے ہیں اور تیسرے پوائنٹ کے لیے تیسرا پیراگراف استعمال کرتے ہیں تو جس طرح کا آپ سٹائل ڈیولپ کریں گے جس آرگنائزیشنل سٹرکچر پر آپ توجہ دیں گے الٹیمیٹلی وہی آرگنائزیشنل اسٹرکچر آپ کے اسٹائل کا نمائندہ بن جائے گا اپروپریٹ اینڈ انٹرسٹنگ ورڈس میک دی سینٹینس اینڈ رائٹنگ اسٹائلش ون یعنی اگر آپ نے جس لفظ کی جہاں ضرورت ہے اگر نہیں ڈالا تو آپ کا اسٹائل اچھا شمار نہیں ہوگا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ نے کس لفظ کو کس پوائنٹ پر استعمال کرنا ہے اور اس لفظ کو سپلیمنٹ کرنے والا لفظ بھی اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کو بعد میں آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ سپلیمنٹری لفظ آپ پہلے لکھ لیں اور ریل ورڈ جو ریل میننگ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس کو آپ اس سپلیمنٹری وڈ کے بعد لائیں تو الفاظ کا انتخاب اور اس کی ترتیب بھی آپ کے اسٹائل کی نمائندہ ہوتی ہے اس لیے آپ نے اپروپریشن آف ورڈس کے فارمولہ کو اپنے اسٹائل میں اپنانا ہے یہ پوزیٹیو وے ہے لیکن اگر آپ یہ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا اسٹائل نگیٹو وے میں پاپولر تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو پڑھ کے ہنس تو سکتے ہیں اور ایک دوسرے پر پھپتیاں کر سکتے ہیں لیکن وہ سٹائل زیادہ دیر نہیں چلتا اور کوئی نیوز آرگنائزیشن ایسے رپورٹر کو زیادہ دیر تک اپنے ساتھ نہیں رکھتی جو الفاظ کا انتخاب درست نہ کر سکے براڈ کاسٹ لینگویج نیڈس اے اسٹائل وچ شڈ بی کلیئر سمپل اینڈ ڈائریکٹ اگر آپ ریڈیو اور ٹیلیویژن براڈ کاسٹنگ کے لیے کوئی بھی اسٹائل اپنانا چاہتے ہیں تو اس میں تین چیزوں کا خیال رکھیں سیمپل ڈائریکٹ اور انٹرسٹنگ اگر یہ اسٹائل آپ نے اختیار کیا ہے تو آپ ایک اچھے براڈ کاسٹ رپورٹر ہوں گے لیکن اگر آپ مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں اور آپ سادگی سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے آپ کی گفتگو میں دلچسپی کا انسر نہیں ہے ڈل اور بورنگ ہے اور آپ کمیونیکیٹو نہیں ہیں تو آپ کتنے ہی با علم اور کتنے ہی محنتی رپورٹر ہوں لیکن آپ براڈکاسٹ جرنلزم میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس لیے میک اٹ اے پوائنٹ that if you want to be a broadcast journalist a television journalist especially whether for the private television network or for the official television network public service television network you should be clear simple and direct clear simple or direct communication اور ڈائریکٹ کمیکیشن سے بڑھ کر کوئی اچھی کمیکیشن نہیں ہے اسٹائل کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں نمبر ون میک ایوری ورڈ کاؤنٹ آپ جو بھی لفظ لکھ رہے ہیں وہ کاؤنٹ کیا جائے پتا ہو کہ اس لفظ نے یہاں استعمال ہونا تھا اور وہ صحیح جگہ پر ہوا ہے تب ہی آپ براڈ کاسٹ جرنلزم میں ایکسل کریں گے یوز شارٹ ورڈز اینڈ سینٹینس آپ چھوٹے فکرے اور کم الفاظ کا استعمال کریں فار اے براڈ کاسٹ جرنلسٹ آر اے رپورٹر اٹ از نسری دیٹ ہی شوڈ ٹیک کیئر آف اکانمی آف ورڈس جتنے الفاظ کو استعمال کرنا ضروری ہے اتنے ہی کریں کیونکہ ٹیلی ویژن از این ایکسپینسو میڈیم اور وہ اٹینشن اسپین آف اے ویور اسی وقت آپ کی طرف آئے گی جب آپ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر رہے ہیں آپ آنکھوں میں آخ ڈال کے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی بات جلد کریں صحیح کریں سادہ انداز میں کریں ٹو دی پوائنٹ کریں تو آپ کی خبر توجہ سے دیکھی اور سنی جائے گی اس کے بعد براڈکاسٹ کاسٹ جرنلسٹ یا رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوائڈ جارگن اینڈ کلیشیز آپ خود سمجھتے ہیں کہ جارگن اور کلیشیز کیا ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو خبر میں کبھی زیب نہیں دیتی آپ ایسے جارگنز اور کلیشے اور ایسے اشارے اور استارے اگر اپنی خبروں میں استعمال کرنے لگیں۔ جس سے زو معنی مطلب نکلتے ہوں دیر آر مینی تھنگس آپ ایک فکرا سنتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے no. نو ڈونٹ یوز کلیشیز اینڈ جارگنس بی ڈائریکٹ جو خبر ہے اس کو آسان الفاظ میں بیان کریں ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے جتنا اوائڈ کریں گے اتنی اچھے آپ جرنلسٹ بنیں گے اس کے ساتھ ساتھ ڈراپ میننگ یعنی ایسے الفاظ جن کا کوئی مطلب نہ ہو جن کا مفہوم لوگوں کو سمجھ نہ آتا ہو یا غیر ضروری ہوں ان کے استعمال کو ایوائڈ کریں تو ان نیسری ورڈس کو استعمال کرنا بھی براڈکاسٹ کاسٹ جرنلزم میں اچھا تصور نہیں کیا جاتا پرنٹ میڈیا میں غیر ضروری اگر الفاظ آپ ڈال بھی دیتے ہیں اگرچہ وہ بھی اچھی بات نہیں تب بھی ریڈر ان کو سکپ کر جاتا ہے وہ اصل کنٹینٹ کی طرف آ جاتا ہے لیکن ٹیلی ویژن یا ریڈیو کے حوالے سے یا الیکٹرانک جرنلزم کے حوالے سے جب آپ کوئی خبر فائل کر رہے ہیں ایز اے تو آپ کو میننگ لیس ورڈ بالکل استعمال نہیں کرنے چاہئیں ایکسپلین انیشلس یعنی آپ نے کوئی اشارہ کوئی انیشل یا کوئی نکتا خبر میں ایسا بیان نہیں کرنا جو واضح نہ ہو یس yes, آپ یو این او تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ یوناٹیڈ نیشنس کہیں یا آپ اقوام متحدہ کہیں آپ اسپوکن اسٹائل اختیار کریں اسپوکن اسٹائل میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہے لیکن آئی ری ایمفیسائز آئی ارجڈ ا کہ آپ جب بھی براڈ کاسٹ جرنلزم کے لیے رپورٹنگ کریں یا کوئی چیز اسکرین کے لیے اس پہ تحریر کریں کوئی سلائڈ دینا چاہیں کوئی گرافکس کے نیچے لکھیں تو آپ انتہائی اختصار سے مختصر طور پر وہ چیز ڈالیں اور اسپوکن اسٹائل میں ڈالیں اور اسپوکن اسٹائل یہ ہوتا ہے جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اگر گفتگو کا سٹائل نہیں ہوگا تو یہ اسپوکن اسٹائل شمار نہیں ہوتا اور جب آپ کسی کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرتے ہیں تو وہ اسپوکن اسٹائل ہی ہوتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ ایک کاغذ پڑھ رہے ہوں تو وہ ڈسکرپٹو سٹائل ہوتا ہے اسپوکن اسٹائل وہی ہے جو آمنے سامنے گفتگو کے وقت استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے راؤنڈ دا فگر آپ نے آداد و شمار کو ہنسوں کی بجائے حروف میں لکھنا ہے اگر آپ ہنسوں میں لکھیں گے تو پڑھنے والا اسکرین پہ توجہ سے حساب لگا رہا ہوگا کہ آپ نے پانچ ہزار تین سو پینتیس لکھا ہے یا پانچ لاکھ تین سو پینتیس لکھا ہے پانچ سو پینتیس لکھا ہے آپ نے درمیان میں فل سٹاپ ڈالا ہے یا کومر ڈالا ہے تو وہ اصل میسج سے ہٹ کے وہ فگر پڑھنے پر لگ جائے گا اس لیے آلویز ٹرائی ٹو رائٹ ان ورڈس یا راؤنڈ فیگر لکھیں ان آپ کے پاس اگر ایک اطلاع آتی ہے کہ سونے کا بھاؤ بیس ہزار پانچ سو 32 روپے 35 پیسے 10 گرام ہو گیا ہے یا تولے ہو گیا ہے تو یہ لکھنا بڑا مشکل ہے آپ اگر یہ لکھیں کہ 20 ہزار سے زائد ہو گیا ہے یا 20500 ہزار پانچ سو کے قریب پہنچ گیا ہے تو زیادہ کمیونیکیٹ اسی طرح بجٹ کے آداد و شمار کی خبر دیتے ہوئے بھی آپ کو راؤنڈ فگر کا خیال رکھنا ہے مثلا اگر آپ کو یہ خبر دینی ہو کہ آج قومی اسمبلی میں نیشنل بجٹ پیش کیا گیا یہ بجٹ تین خرب انتیس ارب پانچ سو بیالیس ہزار روپے کا ہے تو آپ اتنی فکر دینے کی بجائے آپ کہہ دیں کہ تین خرب سے زائد مالیت کا بجٹ پیش کیا گیا کیونکہ خرب ہزار سے بڑا ہے لاکھ سے بڑا ہے ارب سے بڑا ہے جب آپ تین خرب سے زائد کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہے بجٹ ساڑھے تین خرب بھی ہو سکتا ہے پونے چار خرب بھی ہو سکتا ہے تین خرب اور ایک ارب کا بھی ہو سکتا ہے تو راؤنڈ فیگر دینے سے عوام کو ایک لاؤڈلی بڑی فیگر کا پتا چل جاتا ہے اور ان کو چیزوں کو ایبزارب کرنا آسان ہوتا ہے تو آداد و شمار کے گورکھ تھندے میں براڈ کاسٹ جرنلزم میں ویور کو نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ اس کو جتنی آسان اور سہل کمیونیکیشن آپ آداد و شمار کی وجہ سے کریں گے اتنی جلدی اس کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی یو شوڈ بی انفارمیٹیو اینڈ یور ان فلو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو بھی سٹائل تحریر کا ہو اس میں ایک روانی ہو جیسے پانی میں ایک روانی ہوتی ہے اور پانی ندی میں بہتا ہو دریا میں بہتا ہو اس کی روانی دیکھنے سے آنکھوں کو ایک سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن اگر کسی جگہ پر ڈیم بنا دیا جائے یا اوپر سے فال نیچے آ رہی ہو تو وہ ایک دم جرک آتی ہے اس کا ایک اپنا لطف تو ہوتا ہے لیکن اس میں روانی نہیں ہوتی اسی طرح تحریر میں بھی ایک روانی ہونی چاہیے آپ نے اگر اوپر سے ایک سٹائل شروع کیا ہے تو نیچے تک اسی سٹائل کی روانی گریجولی ڈاؤن ہو یا اگر آپ نے شروع میں روانی آپ کی سلو ہے تو فاسٹ اینڈ میں جا کر ہو تو ایک ردم ہونا چاہیے اور جن چیزوں میں ردم ہوتا ہے روانی ہوتی ہے وہ بھلی لگتی ہیں ڈس جوائنٹیڈ چیزیں جو ہرڈلس کریٹ کریں رکاوٹ جس میں آئے تحریر میں پڑھتے ہوئے ریڈر کو رکنا پڑے یا براڈکاسٹر کاسٹر کو آپ کی خبر سنتے ہوئے الجھن کا شکار ہونا پڑے وہ کبھی اچھا شمار نہیں ہوتا اور پھر وہی بنیادی چیز ہے انفارمیٹو ہونی چاہیے انفارمیٹیو چیز اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ آپ کو یہ شعور ہو کہ آپ جو خبر ویژن یا ریڈیو کے ویور کو دے رہے ہیں یا ویب پر دے رہے ہیں یا ایون نیوز پیپر میں دے رہے ہیں اس میں انفارمیشن کتنی ہے جتنی درست اور اچھی معلومات آپ دیں گے اتنے ہی زیادہ لوگ اس خبر کی طرف متوجہ ہوں گے تو میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ فار یوئر گڈ اسٹائل جرنلسٹ پر براڈ کاسٹ میڈیا یو شوڈ بی ویری انفارمیٹو کمونیٹو سمپل کلیئر نالجیبل اور آپ میں ایک ایسا فلو اور روانی ہو اور آداد و شمار کے گورکھ دھندے میں آپ نے کبھی ویور کو الجھانا نہیں آپ کو سننے والا آپ کو دیکھنے والا ہمیشہ چاہے گا کہ اس کو آسانی سے وہ چیز سمجھ آ جائے یہ تو تھا رپورٹنگ سٹائل کے حوالے سے اب میں آپ کو ایک اور نقطے کی طرف لیے چلتا ہوں جو صحافت کی ٹرمینالوجی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو ابھی تفصیل سے بتایا کہ ایک اچھے رپورٹر یا رپورٹنگ کو اسٹائلش ہونا چاہیے اور اس سے پہلے لیکچرز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رپورٹنگ پڑھتے ہوئے آپ کو یہ پہلو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ریپورٹنگ کی دو اہم قسمیں ہیں ایک کہلاتی ہے جنرل ریپورٹنگ اور دوسری کہلاتی ہے بیٹ ریپورٹنگ اور جنرل ریپورٹنگ پڑھاتے ہوئے میں نے اس کی قسمیں اچھے صحافی کے اوصاف اس میں کیا وصف ہونے چاہیے کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے ٹیکنیکل اعتبار سے رپورٹنگ کی کیا قسمیں ہیں وہ بھی ہم نے پڑھی ایک اچھی اسکریپٹ کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے ڈوز اینڈ ڈونٹ کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے مینلی بیٹ رپورٹنگ کی طرف بھی جانا ہے اسپیشلائز رپورٹنگ کی طرف بھی جانا ہے لیکن ایک پہلو کی وضاحت اس کے ساتھ ضروری ہے دیٹ از کالڈ فری لانس جرنلزم یا فری لانس رپورٹرس فری لانسر وہ جو اپنی مرضی سے کام کرے جہاں مرضی جائے جو مرضی لکھے جس پر کوئی پابندی نہیں نہ کسی ادارے کی نہ کسی تنظیم کی نہ کسی ایسے قائدے کی کہ جس کی وہ گرفت میں آئے تو فری لانس رپورٹنگ کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو جنرل رپورٹنگ فری لانس رپورٹنگ اور بیٹ رپورٹنگ کے فرق کو نمایاں طور پر سمجھنے میں آسانی ہو جنرل رپورٹنگ ادارے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور فری لانس رپورٹنگ بھی جنرل رپورٹر کر سکتا ہے فری لانس ریپورٹر اسپیشلائز رپورٹنگ بھی کر سکتا ہے فری لانس ریپورٹر کسی ایک بیچ سے متعلق بھی رپورٹنگ کر سکتا ہے تو فری لانس رپورٹر کیا ہے فری لانس ریپورٹنگ کیا ہے اس کے بارے میں میں کچھ آپ کو پوائنٹس دیتا ہوں اگر آپ ان کو نوٹ کر لیں تو آپ کے لیے ایک ریفرنس موجود رہے گا تو کائنڈلی نوٹ اٹ ڈاؤن فری لانسر فری لانس ورکر سیلف ایمپلائڈ پرسن اے پروفیشنل جرنلسٹ وداؤٹ لانگ ٹرم کمٹمنٹ ٹو ایمپلائر از کال فری لانس جرنلسٹ فری لانس جرنلسٹ جیسے کہ اس تحریر سے ظاہر ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا اس کا کوئی employer نہیں ہوتا اس کا کوئی ادارہ نہیں ہوتا وہ کہیں سے لگی بندی یا فکس سیلری نہیں لے رہا ہوتا بلکہ وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے چاہے ایک دن کے لیے کرے ایک ماہ کے لیے کرے صبح کے وقت کرے یا شام کو کرے اور فری لانس جرنلسٹ جب کام کرتا ہے تو وہ گھنٹوں کے حساب سے بھی ایک گھنٹے کا چارج کرے گا تو ایک گھنٹے کے لیے کام کرے گا پانچ گھنٹے کے لیے کام کرے گا تو پانچ گھنٹے کی مواوضہ لے لے گا پورے دن کے لیے اپنی سروسز ہائر کرانا چاہے گا تو پورے دن کے لیے اس کو تنخواہ مل جائے گی یا اگر وہ کسی کے ساتھ ایک ماہ کا کانٹریکٹ کرے گا تو ایک ماہ کام کرے گا کسی خاص موضوع پر اگر وہ کسی کو خبر دینا چاہے گا تو صرف اسی موضوع کے حوالے سے محنت کرے گا اور ایک معاہدے کے تحت اس سے جو رقم طے ہوگی وہ وصول کرے گا تو فری لانس جرنلسٹ اپنی فری ول کے تحت کام کرتا ہے جیسے ایک سرکاری ملازم یا نیم سرکاری ادارے کا ملازم پابند ہوتا ہے کسی فرد کا کسی حکومت کا کسی ادارے کا اس کے قواعد و ضوابط اور قوانین کے تابے کام کرتا ہے لیکن ایک ایسا شخص جو دہاڑی پر کام کر رہا ہو جو ایک معاہدے کے تحت کام کر رہا ہو وہ اس معاہدے کی مدت تک اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد وہ نہیں ہوتا اسی طرح فری لانس جرنلسٹ ایک گھنٹے کے بھی پیسے لے سکتا ہے پورے دن کے بھی لے سکتا ہے وہ ایک پیج لکھنے کے پیسے الگ لے سکتا ہے وہ کسی پروجیکٹ کی بیس پر چاہے وہ تین مہینے کا ہو یا چھ ماہ کا ہو اس پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے اس مدت کے لیے پیسے طے کر سکتا ہے یا ایک فلیٹ ریٹ مقرر کر لیتا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ تیس دن کام کروں گا اور تیس دن میں جب میں ایک دن کام کروں گا تو آپ مجھے ایک دن کا مواوضہ دیں گے یا مجھے ویکلی معاوضہ دیں گے تو اس طرح کی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ کام کرتا ہے اور فری لانس جرنلسٹ اپنے کام کرنے میں آزاد ہوتا ہے دنیا بھر میں فری لانس جرنلزم اب ایک بہت بڑی صحافت کی اور رپورٹنگ کی قسم بن چکی ہے فری لانس جرنلسٹ ایسی ایسی جگہوں پر جا کر کام کرتے ہیں جہاں کوئی چینل اپنا رپورٹر آسانی سے بھیجنا نہیں چاہتا اس کے اخراجات ہوتے ہیں یا فری لانس جرنلسٹ جہاں رہتا ہے وہ اس جگہ سے رابطہ کرتا ہے مختلف اداروں سے یا مختلف ادارے ان سے رابطہ کرتے ہیں چینلز کرتے ہیں اخبارات کرتے ہیں اور وہ اپنا نمائندہ وہاں مقرر کرنے کی بجائے کسی فری لانس جرنلسٹ سے ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ اس ملک کی یا اس شہر کی یا اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ ہمیں اپڈیٹ دیتے جائیں جتنی آپ اپڈیٹ دیں گے یا تو آپ جو خبریں ہمیں بھیجیں گے اس کے حوالے سے آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی یا آپ ایک فکس معاوضہ کر لیں کہ آپ جتنے دن ہمارے ساتھ کام کریں گے آپ کو ہم اتنے دن کا معاوضہ دیں گے تو اب یہ فینومین ریجنل نہیں رہا ہے علاقائی نہیں رہا ہے مقامی نہیں رہا ہے بلکہ اس کی اپروچ انٹرنیشنل ہو گئی ہے بین الاقوامی طور پر فری لانس جرنلسٹ بن گئے ہیں جس طرح سے مختلف انسٹیٹیوشنس میں کام کرنے والے صحافی ہوتے ہیں کسی چینل کے ساتھ صحافی ہوتے ہیں کسی تنظیم کے تحت کام صحافی کرنے والے ہوتے ہیں اس طرح فری لانس جرنلسٹوں کی بھی مختلف ایسوسی بن چکی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس بن چکے ہیں ان کا ایک گروپ بن چکا ہے ان کے اندر بعض اوقات ایسے صحافی بھی شامل ہوتے ہیں جو پہلے کسی چینل کے لیے کام کر رہے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے کسی کا پابند نہیں ہونا وہ سپیشلائزیشن کرتے ہیں تو وہ اپنی فری لانس جرنلزم شروع کر دیتے ہیں اسی طرح یہ فری لانس جرنلسٹ جب کوئی زلزلہ آ جائے وہاں پہنچ جاتے ہیں کہیں جنگ ہو رہی ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد وہ منتظر ہوتے ہیں یا اپنے کانٹیکٹس مختلف ایریاز میں جن چینلز کے وہاں رپورٹر نہیں ہوتے جن اخبارات کے رپورٹر نہیں ہوتے ان کو جا کر وہ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فری لانس جرنلسٹ ہیں وی آر اویلیبل اف یو نیڈ تو وہ ادارے ان سے بات کر کے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور اس کے عوض وہ ان سے خبریں لیتے ہیں تو اس وقت فری لانس جرنلزم ایک انٹرنیشنل فینومینا بن چکا ہے اس گلوبل ویلج کے دور میں فری لانس جرنلزم بھی ایک پیئنگ فیلڈ بن چکا ہے اور جو ایکسپیریئنسڈ لوگ ہیں جو کسی کے تابع ہو کر کسی کے قواعد کے تابع ہو کر کام نہیں کرنا چاہتے وہ فری لانسر بن کے کام شروع کرتے ہیں اینڈ دے ارن گڈ منی ایز ویل فری لانس پروفیشنل موو فروم ون کنٹری ٹو این ادر جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فری لانس صحافی اب کسی ایک علاقے میں پابند نہیں ہوتے یہ ایک ملک سے دوسرے ملک بھی موو کرتے ہیں اپنے ویزے کا انتظام خود کریں گے اپنی رہائش کا انتظام خود کریں گے اور جہاں نیوز ہیپننگ ہو رہی ہو یا مستقبل قریب میں وہاں یہ امکان ہو کہ یہاں بڑی خبریں آ سکتی ہیں دے موو ٹو دیٹ پوائنٹ یا کوئی ایکسکلوسیو خبر حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے میٹیریل ڈگ کر لیتے ہیں اور ایک قسم کی وہ اس پروجیکٹ پہ اس ایریے پر یا اس ایونٹ کے حساب سے مینوپلائز کر لیتے ہیں انفارمیشن جب ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے اور جب وہ نیوز ہیپن ہونے لگتی ہے یا ہو چکی ہوتی ہے تو دنیا بھر اس طرف توجہ دیتی ہے تو دین دے گیم دا ٹیپ کہ اف یو آر this ان دس پروجیکٹ آر ان دس ایونٹ آر آن دس پرسن وی ہیو دا انفارمیشن بٹ وی ول چارج دس مچ اماؤنٹ اینڈ اف درگناشن دینل آر دیٹ نیوز پیپر از ریڈی ٹو پے دماؤنٹ دین دے ول ولنٹیر ٹو ورک وتھ دم بٹ ول چارج منی اور وہ پھر ٹوٹل مینوپلی جو ان کے پاس انفارمیشن کی ہوتی ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کو اس نیوز پیپر کو یا اس چینل کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ لمسم اماؤنٹ بھی مانگ لیتے ہیں یا جس جتنے پرسنٹیج سے وہ انفارمیشن ریویل کر رہے ہوتے ہیں یا خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں اور خبریں ان کو دے رہے ہوتے ہیں مختلف اینگلس کی اس حساب سے وہ پر آئٹم بھی چارج لیتے ہیں تو اس طرح اس وقت فری لانس جرنلزم یا فری لانس رپورٹنگ بھی دنیا بھر میں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہو گئی ہے یورپ میں امریکہ میں ایشیا میں افریقہ میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں انٹارٹیکا کے حوالے سے کوئی خبر ہو یا سی اوشنس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہو تو یہ سب چیزوں پر فری لانس رپورٹنگ آج کل ہو رہی ہے مختلف جنگوں کے حوالے سے یا ماضی میں اس ریجن میں کیا جنگیں ہو چکی ہیں اس کا ریسرچ مٹیریئل بھی فری لانس جرنلسٹ اپنے پاس رکھتے ہیں اور جب کوئی ان کو اپروچ کرتا ہے تو آن پیمنٹ وہ چیزیں ان کو وہ پے کرتے ہیں اور خاص طور پر آج کے اس دور میں جب ٹیکنالوجی بڑی ڈیولپ کر گئی ہے اور خاص طور پر کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ نے ایک انقلاب لا دیا ہے تو فری لانس جرنلسٹوں کو ایک ایسا دول مل گیا ہے کہ وہ اپنی جان کو مشکل میں ڈالے بغیر یا اس مقام پر جہاں خطرات ہوتے ہیں جائے بغیر بھی انفارمیشن گیدر کر لیتے ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں چیزیں فائلز بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ایونٹ سامنے آتا ہے تو وہ مختلف چینلز کو اور اخبارات کو ای میلز کر دیتے ہیں کہ وی آر فری لانس جرنلسٹ اس ایشو کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بیک گراؤنڈر چاہیے کوئی ویڈیو میٹیریل چاہیے کوئی ریٹن میٹیریل چاہیے تو وی ول پروائڈ یو بٹ یو ول ہیو ٹو گیو اس دا منی اور ان of that money دے پروائڈ دیٹ انفارمیشن اور یہی فری لانس جرنلسٹوں کے لیے ایک آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فری لانس رپورٹنگ کے کچھ فائدے ہیں اور کچھ اس کے ڈرا بیکس ہیں فری لانس جرنلسٹ جنرلی انجوائے اے گریٹر ویرائٹی آف اسائنمنٹس یعنی فری لانس آزاد صحافی کو زیادہ آسانی ہوتی ہے کام کرنے میں اس کی نسبت کہ جو کسی چینل سے کسی اخبار سے وابستہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سرٹن حدود و کدود میں کام کر رہا ہوتا ہے اور فری لانس اپنی سویٹ ویل پہ جہاں چاہے جا سکتا ہے انفارمیشن گیدر کر سکتا ہے اس کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی قواعد و ضوابط کی جو ایک ادارے کی پالیسی کے تحت نافذ کیے جاتے ہیں تو فری لانس جرنلسٹ آج کے دور میں بڑی اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں خاص طور پر دنیا کے وہ حصے جو ڈینجر زون کہلاتے ہیں جو کنفلکٹ زون کہلاتے ہیں جہاں ڈیزاسٹرز آتے ہیں جیسے سونامی آ گیا زلزلہ آ گیا یا کہیں جنگ چھڑ گئی تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فری لانس اگر وہاں موجود ہوں تو ہر ادارہ ان کو ویلکم کرتا ہے کیونکہ یہ وہاں پہلے سے موجود ہیں ان کو وہاں کی انوائرمنٹ کا پتا ہے وہاں کی ہاسٹیلٹیز کا پتا ہے ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں تو اس لیے وہ اپنی اس انفارمیشن کی وجہ سے ایک ممتاز حیثیت کے حامل ہوتے ہیں آپ کے سامنے مثال ہے کہ سومالیہ میں سول وار وہاں سول وار بڑی خونریز جنگ ہوتی ہے جس میں دوست اور دشمن کی کوئی تمیز نہیں ہوتی وہاں پر چینل کے رپورٹرز اخبارات کے رپورٹرز یا مختلف تنظیموں کے رپورٹرز جانے سے بہت گھبراتے ہیں کیونکہ وہاں دوست اور دشمن کی تمیز ہی نہیں ہوتی ایمبیڈڈ جرنلزم یا پیون جرنلزم یا فوجوں کے ساتھ جانے والے صحافی یا حکومتوں کے ساتھ تحفظ میں آگے بڑھنے والے صحافیوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے اس لیے وہاں پر جب ایمبیڈ رپورٹرس بھی آپ کو نہ ملیں دوسرے رپورٹرس بھی نہ ملیں تو وہاں فری لانس رپورٹر جو اس علاقے کے رہنے والے ہوں یا دنیا کے دوسرے حصوں سے وہاں آ کر اپنے ہائیڈ آؤٹس بنا لیے ہوں تو وہ فری لانس جرنلسٹ بڑی رقم عرم کرتے ہیں سومالیہ میں بھی اس طرح کے ایلیمنٹس ملتے ہیں آپ کو پھر عراق جنگ کے دوران ایز اے رپورٹر سنس آئی واس دیئر ریپرزینٹنگ پاکستان ٹیلی ویژن ایز رپورٹر آئی نمبر آف فری لانس جرنلسٹ ورکنگ در وین آئی دیم فروم ویئر یو آر دے سیٹ دیٹ وی آر ارب آئی در وی آر یورپینس تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اس لیے آئے کہ چونکہ یہ خطہ اس وقت کنفلکٹ زون ہے یہاں سے خبریں نکل رہی ہیں ہم یہاں آئے سستے ہوٹلوں میں ٹہرے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے لوکل اپنے فکسرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں فکسر وہ ہوتا ہے جو ان کو لوکل انفارمیشن لا کر دیتا ہے اور وہ انفارمیشن لینے کے بعد جو بڑے چینلز کے صحافی جو قیمتی ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں جن کے پیچھے چینلز کی فورس ہوتی ہے ان کو کمپٹیشن ہوتا ہے انفارمیشن چاہتے ہیں تو وہ ان فری لانس جرنلسٹوں کو اپروچ کرتے ہیں اور عراق جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ بہت سے فری لانس جرنلسٹ جو آرٹیکلز رائٹر تھے جو نیوز ڈسمیشن کا بزنس جانتے تھے جن کے پاس اپنے کیمرے تھے وہ فلمیں بنا کے اور ان لوگوں کو اپروچ کرتے تھے ان چینلز کو ان آرگنائزیشنس کو اور ان کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایکسکلوسو ویڈیو ہے یا ہمارے پاس ایکسکلوسو انفارمیشن ہے ہم آپ کو یہ انفارمیشن دیں گے پرووائڈیڈ یو پے منی تو وہ ان کو پیسے دیتے تھے وہ انفارمیشن لیتے تھے اور جب وہ پے کر کے وہ انفارمیشن کوئی چینل یا نیوز پیپر کا نومینی رپورٹر حاصل کر لیتا تھا تو وہ اپنے نام سے آگے فائل کرتا تھا امیج بلڈنگ اس چینل کے رپورٹر کی ہو جاتی تھی امیج بلڈنگ اس اخبار کے رپورٹر کی ہو جاتی تھی لیکن محنت فری لانس کی ہوتی تھی فری لانس رپورٹر چونکہ اپنی محنت کا معاوضہ پیسے کی شکل میں لے چکا ہوتا تھا اس لیے اس کا جو آبجیکٹو تھا پورا ہو جاتا تھا اور چینل رپورٹرز بھی ایک نیٹورک کے تحت یہ کام کرتے ہیں آج کا دور صحافت اور رپورٹنگ میں اس قدر پھیلاؤ کا دور ہے اس قدر اس میں وسیع تناظر ہو گئے ہیں کہ اٹ از ناٹ ایزی دیٹ ون آرگنائزیشن آر ون پرسن کین رپورٹ ان ڈیٹیل وچ اے چینل ریکوائر وچ اے نیوز پیپر از ریکوائر یا ویور وانٹ ٹو سی آر اے ریڈر وانٹ ٹو ریڈ اس لیے آج کا دور ایسا ہے کہ آپ چاہے جنرل رپورٹنگ میں ہو۔ آپ بیٹ رپورٹنگ کر رہے ہوں آپ فری لانس رپورٹنگ کر رہے ہوں آپ سب انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اور کامن ٹیلنٹ پول کرنے کے بعد آپ ایک اچھی خبر ایک اتھینٹک خبر ایک فار ریچنگ انفارمیشن حاصل بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈسمنیٹ بھی کر سکتے ہیں تو فری لانس رپورٹرز کا بھی رول گریجولی آج کے اس گلوبل ولیج کے نیوز میڈیا میں بہت بڑھ گیا ہے اس لیے آپ فری لانس رپورٹر کو بھی ایک عام رپورٹر تصور نہ کریں بلکہ اس پروفیشن میں فری لانس رپورٹر از ون آف دا میجر ونگ آف فیوچرسٹک جرنلزم اور فری لانس رپورٹنگ کا چینلز کو یا نیوز پیپرز کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے رپورٹر کو اس ایریا میں فلائی کر کے بھیجیں یا اس کو مسلسل وہاں رکھیں تو فارن ایکسچینج میں دے ہیو ٹو اسپینڈ منی لیکن اس کا ایک بڑا معمولی پرسنٹیج آپ فری لانسر کو جب دے دیتے ہیں کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا ہے مقیم ہے یا اس نے بیک وقت کئی سورسز سے رابطہ کیا ہوا ہوتا ہے تو وہی کام جو آپ ایک ہزار ڈالر میں اپنے رپورٹر کو خرچ کر کے کریں گے یا دس ہزار ڈالر میں کریں گے وہ کام آپ کا دو سو ڈالر میں یا دو چار ہزار ڈالر میں ہو سکتا ہے تو اس چیز کے پیشے نظر فری لانس رپورٹر سے بھی اچھے چینل اور اچھے نیوز پیپرز رابطے میں رہتے ہیں ان کی ارگنائزیشنز رہتی ہیں ان کے بیورو چیفز رہتے ہیں اور ان سے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں تو فری لانس رپورٹنگ کے حوالے سے آئی ہوپ آپ کا کانسپٹ کسی حد تک کلیئر ہوا ہوگا میجر ڈرا بیک از دی انسرٹینٹی آف ورک اینڈ انکم یعنی بالکل صاف واضح ہے کہ جو فری لانس جرنلسٹ ہوتا ہے اس کو چونکہ فکس اماؤنٹ ہر ماہ ہر ہفتے نہیں ملتا بلکہ وہ اپنی محنت سے اور اسائنمنٹ ٹو اسائنمنٹ یا ڈے ٹو ڈے کام کرتا ہے تب جا کر اس کو پیسہ ملتا ہے تو اس کی ڈرا بیکس میں یہی ہے کہ یو آر ناٹ ارننگ ریگولر انکم آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ نے اس ماہ کتنا یا اس ہفتے کتنا کمانا ہے بعض اوقات آپ بہت زیادہ کما لیتے ہیں بعض اوقات آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ جو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکے اور آپ کو قرض لے کر پورا اترنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے ڈرا بیکس ہیں اور پازیٹو چیز یہ ہے کہ جو فری لانس رپورٹر ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہے وہ آزاد ہے اس کو اپنی مرضی سے کام کرنا ہے اپنی مرضی سے وقت استعمال کرنا ہے اور اپنی مرضی کے پیسے طے کرنے ہیں وہ جہاں اور جب جانا چاہے جا سکتا ہے جب آرام کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کے اوپر کوئی بائنڈنگ فورس نہیں ہے کہ اس نے اتنے دن کام کرنا ہے یا اس قائدے کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے پیسے کٹ جائیں گے یا اس کو پالیسی کے مطابق کوئی ریپریمانڈ ہونا پڑے گا وہ آزاد ہے وہ جس لمٹ میں کام کرتا ہے جس حیثیت سے کام کرتا ہے اس کو وہی پیسے ملتے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے جن پہلووں پر بات کی اس میں رپورٹنگ کے حوالے سے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جنرل رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کا جو سٹائل ہوتا ہے وہی آپ کی پہچان ہوتا ہے کیونکہ جنرل رپورٹر کوئی ایک رپورٹر نہیں ہوتا ڈزنس بعض اوقات ہنڈریڈ آف رپورٹرس آر این دا فیلڈ آف ویریس چینلس نیوز پیپرس ورکنگ آن ویریس اسائنمنٹس تو جنرل رپورٹر جب کبھی ٹیلیویژن پر اپیئر ہو یا اخبار میں اس کی خبر آئے تو اس کی بائی لائن اسی وقت ملتی ہے جب وہ کوئی ایکسکلوسو خبر لائے محنت کر کے خبر لائے تو جنرل رپورٹر تاز اور نمایاں ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اپنے رپورٹنگ اسٹائل سے ڈیپتھ آف نالج سے تو رپورٹر کا جو سٹائل ہے چاہے وہ اخبار کے لیے ہو ٹیلی ویژن کے لیے ہو ویب کے لیے ہو یا نیوز پیپر کے لیے ہو اس کا اسٹائل اس کی پہچان بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنرل رپورٹر کے ساتھ ساتھ ایک اور قسم آج اس گلوبل ویلج کے جرنلزم فیلڈ میں فری لانس رپورٹر کی آ گئی ہے اور فری لانس رپورٹر کے پلس کیا ہے مائنس کیا ہے اس کی ویلو کیا ہے اس کے میں اچھائیاں کیا ہیں برائیاں کیا ہیں وہ کیسے رقم حاصل کرتا ہے کیسے اپنا مہینہ یا ہفتہ گزارتا ہے اور اس کی ویلیو کتنی ہے آج کے اس گلوبل ویلج میں یہ بھی ہم نے ڈسکس کی اور اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ جنرل رپورٹنگ کے لیے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اور جنرل رپورٹر کیا ہوتا ہے اور اس کی لمٹس کیا ہیں اور اس کی ریچ کہاں تک ہے اور اسی طرح فری لانس رپورٹر کون ہے اس کی لمٹس کیا ہے اور اس کی ریچ کہاں ہے تو اب آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ بیٹ رپورٹنگ کیا ہوتی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور آج کل سپیشلائزیشن کا دور ہے تو بیٹ رپورٹنگ اسی وقت انسان کر سکتا ہے جبکہ وہ جنرل رپورٹنگ سے گرو کر کے آگے بڑھا ہو اور سپیشلائزیشن کی طرف جائے تو بیٹ رپورٹنگ کیا ہے اس کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ آج کی رپورٹنگ میں کیا ہے